باب صلاه الكسوف اذا كسفت الشمس صلى الإمام بالناس ركعتين كه هي اتين نافله في كل ركعه الركوع واحد ويطول القراءه فيهما ويقفي عند ابي حنيفه وقال ويقفي عند ابي حنيفه رحمه الله وقال ابو يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى يجهر ثم يدو بعدها جلیمسلاسوف بھائی یاد رکھیے سورج گرہن کو کہتے ہیں سورج گرہن سورج کو گرہن لگتا ہے نہیں آپ جانتے نہیں جانتے بھائی سورج گرہن بھائی سورج گرہن تو چاند کبھی کبھار سورج اور زمین کے درمیان آ جاتا ہے تو یہ حالت سورج گرہن کہلاتی ہے مولانا تفصیل آپ علم خلکیات میں انشاءاللہ پڑھیں گے بھئی آگے اچھا سورج گرہن اسی طرح آگے لفظ آئے گا مولانا خصوف خا کے ساتھ خوصوف چوتھی پانچویں سطح میں آ رہا ہے مولانا یاد رکھیے خوسوف کہتے ہیں چاند گرہن کو بہت چاند گرہن کو بہ سمجھ میں آیا بھائی تو کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ زمین چاند اور سورج کے درمیان آ جاتی ہے زمین کا سایہ چاند پر پڑتا ہے یہ حالت چاند گرہن کہلاتی ہے بھائی کیا کہلاتی ہے چاند گرہن بھائی اچھا تو چاند گرہن ہو یا سورج گرہن ہو تو اس وقت کیا کیا جائے گا کوئی خاص نماز وغیرہ ہے یا نہیں اس بارے میں آج مولانا صاحب خدوری آپ کو بس لائیں گے بھائی تو کہتے ہیں باب فولادوفی یہ باب ہے مولانا سورج گرہن کی نماز کے بارے میں ایزان کا سفت شمس جب سورج گرہن ہو جائے فل المام بننا سرخ آ جی فلح کا سلا آگے کیا رہا ہے مولانا با تو فلاح کا ویسے معنی ہے نماز پڑھنا لیکن اس کا سلا با آ جائے تو کیا مانا نماز پڑھانا جی اور جس پر با داخل ہوگی پھر معلوم سمجھ جانا وہ کون ہے دراصل مقتدی ہے یعنی اس کو پڑھائی جا رہی ہے نماز تو کہتے ہیں ایزان کا سفت شمسو جب سورج گرہن ہو جائے سورج کو گرہن لگ جائے فل امام بن ناصرکات تو پڑھائے امام لوگوں کو دو رکتیں کہ نفلوں کی ہے نفلوں کی صورت میں مانا نوافل کی صورت میں یعنی نوافل کی طرح ان کو دو رکتیں پڑھائے گا بھائی بھائی نوافل کی طرح کیا مانا مانا یہ مانا نا جیسے نوافل کے لیے اذان اور اقامت نہیں ہوتی اسی طرح دو رکعتیں پڑھائے گا ان میں بھی اذان اور اقامت نہیں <سؤال> ہوگی نہیں <سؤال> ہوگی نیز جیسے مولانا نوافل اوقات مقروحہ میں جائز نہیں اسی طرح یہ بھی اوقات مقروحہ میں جائز <سؤال> نہیں <سؤال> <نیز سؤال> تو پڑھائے امام لوگوں کو دو رقطیں نفلوں کی صورت میں فی کل رقع واحد ہر رکعت کے اندر ایک رکوع ہوگا کیا ہوگا ایک رکو آپ کہیں گے بھائی ہوتا ہی ایک رقو ہے تو پھر یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے وہ جی ہمارا نا امام شاخی رحم اللہ کے نزدیک فلاط قصوف کے اندر اس نماز کے اندر ہر رکعت میں دو رقو ہوں گے بھائی کتنے ہوں گے اس نماز کے اندر بھائی تو اس پر بتلا دیا صاحب قدوری نے کہ نہیں بھائی ہمارے نزدیک کیا ہے عام نمازوں کی طرح ان میں بھی کتنے رقو ہوں گے ہر رکعت میں ایک ہی رقو تو کہتے ہیں فی کل رقاط رقو واحد ہر رکعت کے اندر ایک رکوع ہوگا وہ یو قویل الخیر اور امام لمبی کرے گا خیرات ان دونوں رقوم میں کیا کرے لمبی خیرات کرے مولانا لمبے رکوع لمبے سجدے وفی آئندہ ابھی ہنی فتح رحمہ اللہ اور اخفا کرے گا چھپا آہستہ کرے گا یعنی قراط کو کیا کرے گا سرن پڑے گا بھائی جیسے زہر میں اور آخر میں سرن امام قراط کرتا ہے آہستہ آواز سے وقال ابو یوسف محمد الرحم اللہ یہرو بھائی جبکہ صاحبین کیا فرماتے ہیں قیر جہری کرے گا جہر کرے گا اس کے اندر مولانا یعنی اونچی آواز سے قراط کرے گا جیسے بھائی مولانا مغرب عیشا وغیرہ میں ہے بھائی سمت ابادا پھر اس کے بعد مولانا قبلے کی طرح مو کر کے وہ دعا کروائے گا سم مید عو بعد آہا پھر اس کے بعد دعا کرے گا حتی تنجل یا شم یہاں تک کہ کھل جائے سورج بھئی یعنی سورج گرہن ختم ہو جائے سورج واضح ہو جائے وہاں ہاں سورج واضح ہو جائے سمجھ میں چاند سورج گرہن جب لگے گا میں نے بتلایا چاند درمیان میں آ جاتا ہے زمین اور سورج کے تو چاند جب بیچ میں آ گیا تو اب سورج کی اس طرح چمک دمک نہیں دکھائی دے گی جیسے عام حالت میں ہوتا ہے اس کی چمک میں کیا جائے گی کچھ فرق آئے گا بھائی جی تو وہ گرہن کے اعتبار سے جتنا زیادہ گرہن ہوگا اتنی چمک کم ہو جائے گی تو یہ ماننا دو رکعتیں جب گرہن لگ جائے تو امام کے نماز پڑھائے اور پھر اس کے بعد دعا کرے یہاں تک کہ سورج کھل جائے یعنی واضح ہو جائے گرہن ختم ہو جائے وہ بِالنَّاسِ بناصل الَّذِي الدی بِهِمُ بہم <الْجُمْعَة> اور پڑھائے لوگوں کو وہ امام یعنی وہ امام لوگوں کو نماز پڑھائے بہم الجمہ جو نے جمعہ پڑھاتا ہے جمعہ پڑھاتا ہے جمعے جمع کی نماز پڑھاتا ہے فلم یحظر امام و فلسفر بس اگر امام حاضر نہ ہو سمجھ میں آیا بھائی وہ امام جو جمعہ پڑھاتا ہے وہ نماز پڑھائے گا مولانا اگر وہ حاضر نہیں ہے تو پھر فلاح فرادا تو نماز پڑھیں گے یہ ولی لوگ اکیلے بھائی تو یہ نماز لوگ اکیلے پڑھیں گے جی ولی صفی خصوف القمر جماعت ان قمر کے اندر کوئی جماعت نہیں ہے بھائی سورج گرہن کے اندر تو نماز بھی ذکر کر دیا مولانا نفلوں کی طرح دو رکعت پڑھائے اور لمبی خیراط کرے اور اس کے بعد دعا مانگے تو جماعت کے ساتھ پڑھیں گے یہ لیکن چاند گرہن کے اندر کوئی جماعت مسنون نہیں ہے مولانا اس میں جماعت کے ساتھ نہیں پڑھی جائے گی وہی نماز پلک الواحدم بھی نفسی ہی اور نماز پڑھے گا ہر ایک خود مولانا ہر ایک خود نماز پڑھے گئے نہیں? اکیلے اکیلے لوگ نماز پڑھے اس وقت بھائی ولی سفیل خط بتن بھائی اور سورج گرہن کے اندر خطبہ بھی نہیں ہے نماز سے پہلے یا نماز کے بعد کوئی خطبہ بھی نہیں ہے بھائی تفصیل گزر گئی بھائی بابو فلاطل استفکا استفقا کا مانا ہے پانی سیراب کرنے کو یا پانی پلانے کو طلب کرنا یعنی بار پانی کو طلب کرنا مراد ہے بارش طلب کرنا یہاں مولانا بابو فلاطفاقات مولانا ایسا ہوتا ہے کہ عرصے تک بارش نہیں ہوتی لوگ تنگ آ جاتے ہیں قحط کی صورت پیدا ہونے لگتی ہے تو اس موقع پر پھر فلاط استثقا پڑی جاتی ہے یعنی بارش کے برتنے کے لیے نماز کوئی پڑی جاتی ہے تو یہ سلاد الفتفقا ہے بھائی طلب باران کی نماز بھائی کال ابو حنیف رحم اللہ فی صلات امام اعظم ابو حنیفہ رحم اللہ فرماتے کے استسقا کے اندر کوئی مصنون نماز نہیں ہے بال جماعت جماعت کے ساتھ جماعت کے ساتھ کوئی مصنون نماز نہیں, نہیں, نہیں سمجھ میں آیا جیسے مولانا خصوف قمر کے اندر کوئی جماعت نہیں تھی بلکہ ہر ایک کیا کرتا تھا اپنی علیحدہ نماز پڑھے گا تو یہاں بھی کوئی جماعت کے ساتھ کوئی مسنون نماز نہیں فین فلاں ناس وفدان جازا بس اگر پڑھا لوگوں نے اکیلا اکیلا جازا تو یہ جائز ہے تو وہ فرماتے ہیں کوئی جماعت مسنون نہیں علیحدہ علیحدہ لوگ پڑھ سکتے ہیں الدُعَاءُ اور استفقا یہ تو دعا اور استغفار ہے مولانا دعا اور استغفار ہی ہے وہ فرماتے ہیں اس کے اندر کوئی جماعت نہیں ہے لوگ اکیلے اکیلے پڑھیں گے اور استفقا وہ فرماتے ہیں یہ تو دعا اور استغفار ہی ہے انہی کا نام ہے کہ اللہ سے دعا کی جائے اس سے سارے اکٹھے ہو جائیں یا جا اکٹھے ہو جاتے ہیں اللہ کے سامنے سے دعا کرتے ہیں روتے ہیں گڑ گڑاتے ہیں استغفار کرتے ہیں بس وقال ابو یوسف محمد امام بالقرات اور امام, اور امام محمد رحیم اللہ فرماتے ہیں کہ پڑھائے امام دو رقط ہیں دو رقط امام پڑے گا مالا نہیں لوگوں کو پڑھائے گا بھائی یجھر ما بالقرات اور اس میں قرات کے ساتھ کیا کرے گا قرات میں جہر کرے گا ہونچی آواز سے قرات کرے گا سم ما یخطبو پھر اس کے بعد خطبہ دے گا مولانا کیا کرے گا جی خطبہ دے گا سمجھے اور دو خطبے دے گا مولانا وَيَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ اور پھر کیا کرے گا قبلے کی طرح قبلہ رخ ہو جائے گا بد دعا کے ساتھ. یعنی قبلہ رخ ہو, قبلہ رخ ہو کر دعا کروائے گا صاحبین کیا فرماتے ہیں مولانا کہ کیا کریں امام لوگوں کو دو رقط پڑھائے گا نماز اور پھر اور اس نماز میں بھی خیرا اونچی آواز سے کرے اور پھر اس کے بعد خطبہ دے گا مولانا اور پھر خطبے کے بعد کیا کرے قبلے کی طرف رخ کر کے دعا کرے بھائی وہ یخ لبل امام ردا اور پلٹا دے گا امام اپنی چادر کو پلٹائے گا امام ردا کس کو کہتے ہیں چادر ولا یخ لب القوم اربیا بھائی اور نہیں پلٹائیں گے لوگ اپنی چادروں کو اربیا جمع ہے ردا کی تو لوگ اپنی چادروں کو نہیں پلٹیں گے صرف امام کیا کرے گا اپنی چادر کو پلٹائے گا بھائی بھائی چادر پلٹانے کا طریقہ یہ ہے بھائی دیکھو چادر کندھے پر امام ڈال لے گا کندھے پر ڈالی ہوگی چادر جی کندھے دونوں کنارے اس کے دونوں طرف کو نیچے لٹک رہے ہیں مولانا چادر اس طرح کندھے پر ڈالی کہ دونوں کنارے کیا ہیں نیچے کو لٹک رہے ہیں دونوں طرف بھائی اچھا بھائی تو دیکھو آپ یہ جو چادر کندھے پر ڈالی اس کا ایک کنارہ گردن کے پاس ہے اور ایک کنارہ نیچے زمین کی طرف ہے بھائی اب امام کیا کرے گا اب پشت کی طرف دونوں ہاتھ لے جائے گا مولانا پشت کی طرف اور وہ جو نیچے والے کنارے ہیں زمین کی طرف دائیں ہاتھ سے بائیں طرف کا کونا پکڑ لے گا پیچھے سے دائیں ہاتھ لے گیا اور کون سی چادر کے کون سا نچلا کنارا پکڑا بائیں طرف والا اور بائیں طرف والے ہاتھ کو پیچھے لے جائے گا اور دائیں طرف والا نچلا کنارہ پکڑ لیا سورت سمجھ میں سورج سمجھ میں آ رہی ہے بھائی دونوں ہاتھ کس طرف لے کر جانے ہیں گشت کی طرف سے اور چادر کے کون سے کونے پکڑنے ہیں جو نیچے والے ہیں ایک اوپر والی جانب کے کونے ہیں وہ بھی اس وقت نیچے کو جا رہے ہیں لیکن ایک وہ جانب اوپر والی ہے ایک جانب زمین والی ہے وہ زمین والی جانب کے دائیں ہاتھ سے کون سا کنارہ پکڑنا ہے بائیں ہاتھ بائیں, بائیں, بائیں, بائیں طرف والا نچلا کونہ کنارہ پکڑنا ہے اور دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ سے دائیں طرف والا نچلے زمین کی طرف والا کنارہ پکڑنا ہے کونہ بھائی پھر چادر کو کھینچ لے گا بس ان دو کناروں کو پکڑا اور ہاتھوں کو واپس اوپر کی طرف کندھے کی طرف کھینچ لیا مانا تو چادر پلٹ جائے گی اور چادر پلٹ جائے گی جو اس کا نیچے والا کنارہ تھا زمین کی طرف وہ اب کندھے پر آ جائے گا اور اوپر والا نیچے گر جائے گا جو گردن کے پاس جو کنارہ تھا وہ کدھر کو اب چلا گیا زمین کی طرف اور جو نیچے کی طرف زمین کی طرف والا کنارہ تھا وہ اوپر آ گیا اور جو دائیں طرف والی سائیڈ تھی وہ بائیں طرف آ گئی اور بائیں طرف والی جانب دائیں طرف آ گئی سورج سمجھ میں آ رہی ہے بھائی اور چادر جب کندھے پر ڈالی تھی تو چادر کا ایک ایک رخ تھا میری کمر کی طرف ایک رخ تھا باہر کی طرف مالانا جب اس طرح کر لیں گے تو اندر والی جانب باہر کو ہو جائے گی اور باہر والی جانب اندر کو ہو جائے گی تبدیلی تبدیلی آئی نیچے تب والا کنارہ اوپر آ گیا اوپر والا نیچے چلا گیا دائیں والا بائیں آ گیا بائیں والا دائیں چلا گیا اور اندر والا حصہ باہر کی طرف ہو گیا اور باہر والا اندر کی طرف حصہ ہو گیا مالانا سورج سمجھ میں آ گئے دیکھو بھائی میں آپ کو کر کر دکھاؤں بھائی بہت دور سے کنارے نہیں پکڑنے کے وہ گھما ہی نہ سکے پھر آپ چادر ٹھیک ہے یہ میں نے دونوں طرف کے کنارے پکڑ لیے اب میں یہ کھینچوں گا یہ yeah. ٹھیک ہے بھائی ہاں تو کون کرے گا کس کے پاس چادر ہے مالانا آپ کرو ہاں بھائی سب کو نظر آ رہے ہیں یہ ہاں دیکھ لو جس کا رخ نہیں بنتا ادھر ادھر ہو کر ان کی طرح اس کی طرف رخ کر لو سارے ہاں بھائی آپ بھائی دیکھو ہاں بھائی دونوں ہاتھ پشپ پر لے کر جاؤ ہاں ایک ایک ہاتھ سے پہلے ادھر اس طرف سے پکڑ لو دائیں ہاتھ سے دیکھا یہ آپ اوپر والا کنارہ پکڑ رہے ہو بھائی نیچے والا جو زمین کی جانب والا کنارہ ہے ہاں شابش بالکل کونے سے پکڑنا ضروری نہیں بس جہاں تک اچھا پلٹا سکیں پھر دوسرے ہاتھ سے اس طرف والا بھائی مشکل ہے بھائی آسان نہیں ہے بھائی پکڑ لیا بھائی اب چادر کو تھوڑا سا کھینچتے ہوئے اوپر لے آؤ کے پلٹ جائے ساری اب ہاتھوں کو اپنی جگہ پہ اوپر کندھے کی طرف لے جانا اپنی اپنی طرف لے جانا لے جاؤ کھینچ لو کھینچ لو کھینچ لو بھائی شاہباش گڑبڑ ہو گئی ہے کہیں دوبارہ کرو بھائی چلو بھائی ہاں شاہباش پھر کرو بھائی پھر کوشش دیکھو کہاں غلطی ہو رہی ہے آپ سے ہاں دیکھو غلط پکڑا نا کنارا آپ غلط پکڑتے ہو بھائی نیچلی جانی والا کونا پکڑنا ہے اوپر والا, نیچے والا تو دونوں اس زمین کے قریب دونوں چلے گئے दोनों تو آپ کو پتا نہیں چل رہا ہاں ٹھیک ہے بھائی دونوں بھائی ٹھیک ہے کنارے صحیح پکڑ لیے ہیں آپ کھینچو ذرا خرابی کر کھا رہے مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی ہے آپ کے بازو پر بھوم جاتی ہے چادر بھائی کہاں खराबी آ رہی है بھائی देखो ادھر آؤ بھائی ادھر آؤ وہ ہاتھ لاؤ پیچھے دوسرا ہاتھ یہ پکڑو یہ کنارہ بس وہ ہاتھ لاؤ ادھر سے ایک ہاتھ ہاں آپ بھائی کھینچو ادھر رخ کرو سب کی طرف کھینچو اس کو نیچے کرو ہاں کھینچو کھینچو کھینچ کر لے جاؤ لے جلے ٹھیک ہے بھائی تھوڑی سی مشق کریں گے آپ ان شاء اللہ ہو جائے گا بھائی سمجھ میں کمر کی طرف سے دونوں ہاتھ ہونے چاہئیں اور ایک ہاتھ سے ایک کنارے کو جب نیچے والے کو پکڑ لیں تو دوسرے ہاتھ کو اس ہاتھ کے نیچے سے نہیں گزارنا بلکہ اس ہاتھ کے اوپر سے گزار کر پھر جی پھر کرو بھائی جلدی کرو آپ اس مرتبہ صحیح ہونا چاہیے بھائی یہ پکڑ لو مضبوطی سے پکڑ لو بھائی مضبوطی سے پکڑو گے تو پھر فورن تیزی سے بھی کھینچو گے یہ اوپر سے لائے ہو ہاتھ چلو ادھر مکرو کھینچو زور سے بھائی کھینچو کھینچو کھینچو کھینچو یہ کھینچو یہ وزنی چادر ہونا تو خود بخود پھسل کر ایک ہی نا سائڈ نیچے آ جائے ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے چلو بیٹھو بھائی شاہباش دیکھو بھائی تو دیکھا اس طرح جو چادر آپ نے پلٹی نیچے والا کنارا کیا تھا پہلے نیچے تھا اب تو آپ نے اس کو ہاتھوں سے پکڑ کر गया ہے تو وہ اوپر آ گیا دائیں طرف والا کدھر چلا گیا بائیں طرف اور بائیں والا دائیں طرف اور جو اندر والی جانب تھی وہ باہر کو ہو گئی اور باہر والی جانب اندر کو ہو جائے یہ نیکشگونی کے طور پر مولانا تھا یعنی جیسے یہ چادر پلٹ گئی اسی طرح تاکہ اللہ ہماری اس خشک سالی کو بدل دے خوشحالی کے ساتھ تاکہ اللہ اس خشک سالی کو کس سے بدل دے خوشحالی کے ساتھ جیسے چادر پلٹ گئی اسی طرح اللہ ہماری حالت کو بھی پلٹ دے گا تو کہتے ہیں وقلب الامام اردا اہ وقل قوم اردی اور پلٹے گا امام اپنی چادر کو اور نہیں پلٹیں گے لوگ اپنی چادروں کو یہ جی صرف امام پلٹے گا بھائی بس ولاسقا اہل ذمہ بھائی ذمہ جانتے ہیں یا نہیں بھائی وہ کافر جو اسلامی مملکت میں رہتے ہیں اور سالانہ ٹیکس ادا کرتے ہیں جزیہ انہیں زمین کہا جاتا ہے کیا کہا جاتا ہے ذمہ بھائی ذمہ کہا جاتا ہے سمجھ میں آیا بھائی وہ کافی جو کس میں رہتے ہیں کہ اسلامی مملکت میں رہتے ہیں اور سالانہ ٹیکس یعنی جزیہ ادا کرتے ہیں اور جزیا ادا کرتے ہیں انہیں کیا کہا جاتا ہے زمی کہا جاتا ہے بھائی زمین بھائی ذمہ زمی کہا جاتا ہے سمجھنا ذمہ اس لیے کہ ان کا انہوں نے جب ہمیں جزیہ دیا ہے تو ہم نے ان کی ذمہ داری لے لی ہے کہ ہم آپ کے جان و مال کی حفاظت کریں گے سارا سال تو مملکت اسلامی کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ان کی جان و مال کی حفاظت کریں والا نا تو اس لیے انہیں کیا کہا جاتا ہے ذمہ کہا جاتا ہے تو کہتے ہیں بال یا اہل ذمہ جو ہے وہ حاضر نہیں ہوں گے استفقاء کے لیے مولانا اس لیے کیونکہ وہ تو کافر ہیں مولانا کیا ہے اور اس وقت ہم نے اللہ کے سامنے جو حاضر ہونا ہے دعا اور استغفار وغیرہ کے لیے اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے رونا گڑ گڑانا ہے اور گڑ گڑانا ہے کافروں کو وہاں نہیں لایا جائے گا بھائی کافروں کو باب قیام شہری رمضان یہ باب ہے مولانا شہر رمضان کے مہینے کے قیام کے بارے میں یعنی تارابخ کے بارے میں ہے مولانا رمضان کے مہینے میں جو قیام کیا جاتا یعنی ترابی پڑی جاتی ہے مستحب ہے کہ جمع ہو جائیں لوگ فی شہری رمضان بعد العشاء اس کے اندر رمضان کے مہینے میں عشاء کے بعد فل امام وم خم س ترویح پس, پس پڑھائے ان لوگوں کو ان کا امام پانچ ترویحے کتنے ترویحے پڑھائے گا پانچ ترویحے پڑھائے گا اسی لیے اس کو تراویح کہتے ہیں فی کلی ترویح تسلیمتان اور ہر ترویحے میں کتنے سلام ہوں گے دو سلام بھائی پانچ ترویحے بیس تراویح پوری کرنی ہے نا تو پانچ ترویح ہوں تو ہر ترویح میں کتنی آئی چار ہوئی چار پانچ چوکے بیس بھائی تو چار ترابی ہر ترویحے میں آئی <accomp> اور کتنی کتنی پڑی جاتی ہیں دو دور اکات تو ایک ترویحے میں جب چار اکات ہیں تو کتنی دفعہ سلام ہوگا <Wha petite> دو دفعہ بھائی اسی لیے کہا وقت ترویح تین تسلی متان ہر ترویحے میں <terrified> کیا ہوں گے دو سلام ہوں گے بھائی اچھا بھائی انہوں نے کہا مستحب ہے کہ جمع ہوں لوگ شہر رمضان کے مہینے میں عشا کے بعد بھائی عشا کے بعد بھائی بھائی لوگ تو پہلے ہی جمع ہیں عشا کی نماز کے بعد بھائی یہ اس لیے کہا کیونکہ عشاء کی نماز پڑھتے ہی لوگ متفرق ہو جاتے ہیں منتشر ہو جاتے ہیں تو کہا کہ رمضان میں کیا ہوں گے عشا کے بعد جمع ہی ہوں گے جمع ہوں گے منتشر نہ ہوں بھائی میں نماز کل تروی مقدار ترویح تین اور بیٹھے امام ہر دو ترویحوں کے درمیان مقدار ترویح <تِن> کتنی مقدار ایک ترویح کی مقدار یعنی چار رکعت جب پڑھ لے تو ایک ترویحہ مکمل ہوا اب اگلے ترویح سے پہلے اتنی ہی دیر بیٹھا رہے جتنی میں ایک ترویحہ یعنی چار رکعت پڑی جاتی ہے سورت سمجھ میں آ گئی مثلاً وہ چار اکاش پڑی تھیں کتنے منٹ میں دس منٹ میں تو اب کتنی دیر بیٹھے ہیں امام منٹ پھر اگلا ترویحہ شروع کرے پھر دس منٹ بیٹھے پھر اگلا ترویحہ شروع کرے لیکن یہ ضروری نہیں مولانا یاد رکھنا مستحب ہے لیکن اگر اس کی وجہ سے لوگ تنگ ہوتے ہوں ان کو تکلیف ہوتی ہو کہ اتنی دیر بیٹھنا پڑے تو پھر اس صورت میں بیٹھنا اتنا ضروری نہیں بھائی جیسے آج کل آپ دیکھتے ہیں عموماً بیٹھا نہیں جاتا اتنی دیر بھائی چند لمحوں کا توقف کیا جاتا ہے پھر شروع کر دی جاتی ہے ترابی اچھا بھیم پھر انہیں وتر پڑھائے امام ولا یوسفرو یوسفلی تو نہیں ہے آپ کی کتابوں میں کسرا بھی ڈالا ہوا ہے اچھا یوسف پڑھنا جماً غیر شہری رمضان اور وطر نہیں پڑے جائیں گے جماعت کے ساتھ رمضان کے مہینے کے علاوہ میں یعنی بھئی یہ وطر جماعت کے ساتھ صرف کس ماہ میں پڑے جائیں گے رمضان میں رمضان کے علاوہ میں نہیں پڑھے جائیں گے بھائی چلیے بس مولانا حادمران اللہ عالم بھی حقیقت الکلام